دیکھو ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیس بڑائی دی اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے آلہ ہے